بسم اللہ الرحمن نف شروع کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے شروعی لواقع ہواؤں کی قسم جو نرم نرم چلتی ہیں پھر زور پکڑ کر جھٹکڑ ہو جاتی ہیں اور بادلوں کو پھاڑ کر پھیلا دیتی ہیں پھر ان کو پھاڑ کر جدا جدا کر دیتی ہیں پھر فرشتوں کی قسم جو وہی لاتے ہیں تاکہ عزر رفع کر دیا جائے یا ڈر سنا دیا جائے کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ہو کر رہے گا ارل کر چمک جاتی رہے اور جب آسمان پھٹ جائے اور جب پہاڑ اڑے اڑے پھرے اور جب پیغمبر فراہم کیے جائیں بھلا امور میں تاخیر کی گئی فیصلے کے دن کے لیے اور تمہیں کیا خبر کے فیصلے کا دن کیا ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے کیا ہم نے پہلے لوگوں کو حالات نہیں کر ڈالا پھر ان پچھلوں کو بھی ان کے پیچھے بھیج دیتے ہیں ہم گناہ گاروں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے کیا ہم نے تم کو حقیر پانی سے نہیں پیدا کیا پہلے اس کو ایک محفوظ جگہ میں رکھا ایک وقت معین تک پھر اندازہ مقرر کیا اور ہم کیا ہی خوب اندازہ مقرر کرنے والے ہیں اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے المن جقی شام خوشی نم فروس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 جس چیز کو تم جھٹلایا کرتے تھے اب اس کی طرف چلو یعنی اس سائے کی طرف چلو جس کی تین شاخیں ہیں نہ ٹھنڈی چھاؤں اور نہ لپٹ سے بچاؤ اس سے آپ کی اتنی بڑی بڑی چنگاریاں اڑتی ہیں جیسے محل گویا زرد رنگ کے اونٹ ہیں اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے هذا يَومُ ل يطقُونَ وَلَا يُؤذن لَهُم فَيعتَرُون وَإلُ يَومَ إِدمكَذبين هذا يَم الفَصُل جَمَناكُم وَأَوولين فَإِن كَ لكُم كَيدُ فكيدون وَلُ يَومَ إِذمكَبين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 اس دن جھٹکانے والوں کی خرابی ہے کلو لا یرکعون لوئیں یومئذ للمکذبین بھی ائی حدیث باد جھٹلانے والو تم کسی قدر کھالو اور فائدے اٹھالو تو تم بے شک گناہگار ہو اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکو تو جھکتے نہیں اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے اب اس کے بعد یہ کون سی بات پر ایمان لائیں گے